Ahmadiyat zindaba You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam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 کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا اد دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باللہ من الشیطان جی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 مال کوال وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو امت فم فمن نام کم رياضا او على سفر فعده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فديه چند دن ہی تو ہیں بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے اور جو لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلا کر دینا ہوگا بس جو کوئی بھی اپنی بلائی کی خاطر فرض سے بڑھ کر نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر تم روزے رکھ سکو تو یہ بہتر ہے کاش تم علم رکھتے اس کے فوائد کا السلام علیکم و رحمت اللہ اشحد اللہ, اللہ واحد واشحد محمد رسول umma ba du fauzu billahi min ash-shaytanir rajim مستقل دین و مل یا <تصفيق> <تصفيق> والے کم سیا کما کو مبل تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تخوہ اختیار کرو الحمدللہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینے سے رمضان کے مہینے میں سے گزرنا نصیب ہو رہا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رمضان کے فضائل کیا ہیں آپ نے فرمایا یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا تھا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو حضرت حریرہ رضو سے روایت ہے اب بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو بس رمضان کی فضیلت نہ صرف مہینے کے دنوں سے ہے نہ صرف ایک وقت تک کھانے پینے کے رکنے سے ہے صرف اس بات كے لیے سارا سال تیاری نہیں ہوتی کی جنت كے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے ہاں حضر صلی اللہ علیہ و نے جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح طور فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ ركھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تبھی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے اور یہی مقصد رمضان کے روزوں سے حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے عصاعت میں تمہیں تلاوت کی ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی یہی ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تبھی تم روزوں سے فیضیاب ہو سکتے ہو اور شیطانی حملوں سے بچ سکتے ہو جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقوہ اختیار کرتے ہوئے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ آو گے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے تو تبھی شیطان سے بچ سکتا ہے ورنہ شیطان کا ایک کلا چیلنج ہے کہ ذرا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ سے دور ہوا تو فوراً اسے شیطان نے دو اپنے قابو میں کر لیا بس ایمان میں ترقی اور نفس کا محاسبہ ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا مہارت بناتا ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان تقوی پر چلنے والا ہو ایمان کی حالت اور معیار اور, اور تقوع کی حالت اور معیار کیا ہونے چاہیے اور یہ کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں وہی صحیح بتا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر معمول کیا ہو اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ ہی ہیں جنہوں نے ایمان کو دوبارہ زمین پر لا کر دلوں میں تقوع پیدا کرنے اور قائم کرنے کے اسلوب سکھانے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت وسیم علیہ السلام کی کتب آپ کے مختلف مجالس میں باتیں آپ کے ارشادات اس طرف مختلف زاویوں سے رہنمائی کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے ایمان کی حالت میں رکھے اپنا محاصبہ کرتے ہوئے رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے <تصفح> یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وسیم علیہ السلۃ نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی حالت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالی کی پہچان نہ ہو آپ نے فرمایا کہ بھاری مرحلہ جو ہم نے طے کرنا ہے وہ خدا شناسی ہے اس کو پہچاننا ہے اور اگر ہماری خدا شناسی ناقص اور مشتبے اور دھندلی ہے تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا اور خدا شناسی کس طرح ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے جلوے سے ہوگی خدا کی پہچان اللہ تعالیٰ کے جو صفت رحیمیت کی اس کے ظاہر منظر ہوتی ہے ایسا تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا کرنے سے ہوگی جس میں خدا تعالیٰ کی رحیمیت اور فضل اور قدرت کی صفات ہمارے تجربے میں آئیں گے اور یہ باتیں اس وقت تجربے میں آ سکتی ہیں جب خدا کی عبادت اور اس سے تعلق کا غیر معمولی اظہار ہو رہا ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمیت اور فضل اور قدرت کی صفات جب تجربے میں آتی ہیں تو پھر وہ نفسانی جذبات سے چھڑاتی ہیں اور نفسانی جذبات کمزوری ایمان اور کمزوری یقین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر ایمان کمزور نہ ہو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو تو نفسانی جذبات پیدا نہیں ہوتے دی. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی آسائشیں اس کی املاک اس کی دولتیں جس قدر انسان کو پیاری ہوتے ہیں اتنی اخروی زندگی کی نعمتیں اسے پیاری نہیں کہنے کو تو انسان کہتا ہے کہ مجھے آخری زندگی کی نعمتیں پیاری ہیں کیونکہ اگر اخروی زندگی کی نعمتیں بھی اتنی پیاری ہوتیں تو پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی کوشش ہوتی جتنی ان دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتی بس واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمیت اور وعدوں پر حقیقی ایمان نہیں ہے اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے بس اس وضاحت کے بعد ہی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ سكتی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے صرف تیس دن كہ روزے ركھنے كے لیے یا رمضان كا مہینہ آنے كے لیے تیاریاں نہیں ہوتیں نہ ان كی كوئی اہمیت ہے یہ اہمیت تبھی بڑھتی ہے جب ہماری یہ ساری كوششیں اس مہینے كے كی ٹریننگ سے سارے سال كے عملوں پر منتجر ہو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فکروں میں ہمارے سامنے پوری زندگی کا لاہے عمل رکھتی ہے ہمارے منہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان کی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں اس لیے ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کافی نہیں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کسوٹی ہے اس کی حکموں پر عمل کرنے کی کسوٹی ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں ایمان کی حالت اور اسے درست کرنے کا طریق بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان دو قسم کا ہے ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے اور اس کا اثر افعال اور اعمال پر کچھ نہیں ہوتا زبان تک ایمان ہے اپنے عملوں سے کوئی ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا ایمان دوسری قسم ایمان بلا کی یہ ہے کہ عملی شہادتیں اس کے ساتھ ہوں بس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ آفرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں مبتلا اور گناہ کی قدرتوں سے آلودہ ہیں فرمایا پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان باللہ کا ہے اس کو حاضر ناظر مان کر پیدا نہیں ہوتا فرمایا دیکھو انسان ایک ادنا درجے کے چوڑے چمار کو بھی حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا پھر اس خدا کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرت کیوں کرتا ہے جس کی بابت کہتا ہے کہ مجھے اس کا اقرار ہے میں اس پہ مان لاتا ہوں فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کوئی پرمیشر کہتا ہے کوئی گاڈ کہتا ہے کوئی اور نام رکھتا ہے مگر جب عملی پہلو سے ان کے اس ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جا اور دیکھا جائے تو کہنا پڑے گا کہ وہ میرا دعویٰ ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ امر واقعہ ہے کہ وہ جس چیز پر یقین لاتا ہے اس کے نقصان سے بچنے اور اس کے منافع کو لینا چاہتا ہے دیکھو سنکھیا ایک زہر ہے اور انسان جب اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کی ایک بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو کبھی وہ اس کو کھانے کے لیے دلیری نہیں کرتا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کھانا ہلاک ہونا ہے پھر کیوں وہ خدا تعالیٰ کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان بلا کے ہیں فرمایا اگر سنکھیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کے جذبات اور جوشوں پر مور موت وارد ہو جاوے مگر نہیں یہ کہنا پڑے گا کہ نیرا کال ہی کال ہے ایمان کو یقین کا رنگ نہیں دیا گیا یہ اپنے نفس کا دھوکہ ہے ایمان جب ہو تو اس پر یقین کا ہونا چاہیے اس کو یقین کا رنگ ملنا چاہیے کیونکہ وہ یقین کا رنگ نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ نفس کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں فرماتے ہیں کہ پس پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کرے جو وہ اللہ پر رکھتا ہے یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھائے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے احکام کے خلاف ہو پس یہ ہے ایک مومن کا محاسبے کا طریق رمضان کے مہینے میں ایک خاص ماحول بنا ہوتا ہے ماحول بنا ہوتا ہے اور عبادتوں اور نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی بھی ایسے ماحول میں عبادتوں اور نیکیوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے خدا کے آگے جھکتے ہوئے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور پھر اس رمضان کو آئندہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا چاہیے اس کی باتوں کو اور اس میں تبدیلیوں کو اور اس میں جو گناہ معاف ہوئے یہ جنت کے دروازے کھلے گئے وہ پھر ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کھلے رہیں اور رمضان کے فیوز سے حصہ لینے کے لیے نہایت آئجی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اسی فیض ہم پاتے چلے جائیں اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے روزوں کا رکھا ہے کہ تقوع حاصل ہو اس کے بھی معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تقوام میں ترقی کے لیے حضرت مسیم علیہ السلات نے ہمیں جو مختلف ذریعے سے سمجھایا ہے اس بارے میں بھی بعض باتیں پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے انسان کی ایمانی حالت بھی اس وقت ترقی کرتی ہے جب تقوا میں ترقی ہو پس جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان کی حالت اور محاسبہ کرتے ہوئے رمضان گزارو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تقوی میں ترقی کرتے ہوئے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تعبے کرتے ہوئے یہ دن گزارو اور اگر اس میں سے کامیاب گزر گئے تو پھر تقوی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گا اپنی عملی حالتوں کو انسان صرف رمضان میں ہی درست نہیں کرے گا بلکہ یہ فیض جاری فیض ہوگا حضمۃ سیمۃ علیہ السلۃۃسلام نے اس طرف ہمیں تجرب دلاتے ہوئے فرمایا کہ قرآن اور اسلام کی تعلیم کا مقصد تو تقوی پیدا کرنا ہے کرنا تھا وہی وہ ہمیں آج نظر نہیں آتا روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن تقوی سے آری ہونے کی وجہ سے یہی نمازیں اور روزے انہیں گناہ گار بنا رہے ہیں یہ اسلام کے نام پر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ تکوا نہیں رہا دو دن پہلے ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے دو دن پہلے افغانستان میں بھی بڑے ظالمانہ طور پر سو کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا گیا کیا ان لوگوں کو رمضان کو فائدہ دے گا یا یہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنے والے ہوں گے اس سے فیض پانے والے ہوں گے لیکن نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہٹ رہے ہیں اور یہ تقوی سے دور ہیں اسی لیے اور اہم قرآن ترین کے مطابق ہی محمد علیہ السلّۃ نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر تقوہ کے نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہیں دوزخ کی چابی ہیں اس کی طرف لے جانے والی ہیں بس ایسے لوگوں کو رمضان کس طرح فائدہ دے سکتا ہے جو تقوہ سے آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم کرتے ہیں وہ کبھی رمضان سے فیض اٹھانے والے نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے میں آنے والے ہیں بس ایسے وقت میں جب ظلم و بربریت کے یہ واقعات سنتے اور دیکھتے ہیں ہم تو ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اس انضان لوگوں سے لذا کر کے حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننے کی توفیق کتاب فرمائی اپنی لیکیوں اپنے عملوں پر نظر رکھنی چاہیے اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ نے وہ راستے دکھائے جو خدا تعالیٰ کے سے ملانے کے راستے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ تقوی اور طہارت ہے ایمان کی کی جڑ جو ہے وہ تقوی اور طہارت ہے فرمایا کہ اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آبپاشی ہوتی اور نفسانی جذبات دبتے ہیں پس آپ کے اس ارشع سے یہ بات مزید کھل گئی کہ ایمان بغیر تقوی کے پیدا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ صرف یہ کہ ایمان کی جڑ تقوی ہے بلکہ ایمان کی حفاظت اور پرورش بھی تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی تقوی ہوگا تو اعمال نیک ہوں گے اور اعمال نیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے تو ایمان میں ترقی پیدا ہوگی اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رمضان کی فضیلت کے پھل بھی تقوی میں بڑھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تقوہ بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا محاسبہ کی طرف توجہ ہوگی اور جو محاسبہ کی طرف توجہ ہوگی اپنا جائزہ انسان لے گا تو نسوانی جذبات بھی پھر دبیں گے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے نفسانی جذبات کا دبنا ہی اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرتے ہوئے اس کو قرب دلاتا ہے اصل تقوی کی حقیقت کو مزید بیان فرماتے ہوئے حض وسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل تقوی جس نے انسان جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لیے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے کوئی ہوگا جو قد من منضقاہا کا مستاق ہوگا پاکیزگی اور تہارت عمدہ شے ہے انسان پاک اور متاہر ہو تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں لوگوں میں اس کی قدر نہیں لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے اگر لوگوں میں اس تقوی کی قدر ہو تو جو بھی لذات دنیاوی لذات ہیں آپ نے فرمایا وہ بھی ہر چیزیں تمہیں حلال ذریعے سے ملیں نہ کہ حرام ذریعے سے ناجائز ذریعے سے فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مالدار کرتے اسی طرح زانی ضناع کرتا ہے اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا جب ایمان کی حال ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہی ایسے فعل سرزاد ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے ایک دوسری جگہ اسی بات کا ذکر کیونکہ مجلس میں ذکر ہو رہا تھا اخبار میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ چور چوری نہیں کرتا جبکہ مومن ہو یہ بالکل سچی بات ہے بکری کے سر پر اگر شیر ہو تو اس کو حلال کھانا بھی بھول جاتا ہے چ جائے کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں جائے اسی طرح پر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو ممکن نہیں کہ گناہ کرے فرماتے ہیں کہ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا ہوئی تو سب کچھ پا سکتا ہے بغیر اس کے ممکن نہیں کہ انسان سغائر اور کبائر سے بچ سکے بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے بچ سکے انسانی حکومتوں کے فرمایا کہ انسانی حکومتوں کے حکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے لوگوں کو خوف رہے ان کا انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے تو اس وقت وہ دیریہ ہوتا ہے جب اکیلا سمجھتا ہے تو ظاہر ہے تو سمجھتا ہے خدا نہیں مجھے دیکھ رہا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دہریہ ہوتا ہے اس وقت اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ورنہ اگر وہ یہ دیکھ وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا تقوہ سے فرماتے ہیں تقوہ سے سب شے ہے ہر چیز تقوہ پہ بھی منحصر ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے یہ کا نابود و, و کا نستعین سے مراد بھی تکوا ہے کہ انسان اگر عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منصوب کرے اور اسے خدا کی استعانت خیال کرتا ہے اور پھر اس سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے یہ کا نابد و انسان کہتا ہے تیری عبادت کرتے ہیں عمل انسان خود عبادت کر رہا ہے عمل کر رہا ہے لیکن اس کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرتا آپ فرمایا کہ منسوخ نہیں کرتا انسان باوجود اس کے کہ وہ عمل کر رہا ہے اور یہ کرنے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ بھی تیری مدد کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے تو توفیق دے رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے ورنہ عبادت نہیں ہو سکتی اور پھر آئندہ کے لیے بھی واضح طلب کرتا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عبادت کی توفیق ملتی رہے بس یہ ہے معیار تخوہ کا پھر فرمایا کہ دوسری صورت میں بھی حدل المطقین شروع ہوتی ہے دوسری صورت بھی حد متقین سے شروع ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہوتا ہے متقی ہو بس تکوا ہوگا تو یہ چیزیں قبول ہوں گی اگر تکوا نہیں تو یہ چیزیں بھی قابل قبول نہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت خدا تمام دائی گناہ کے اٹھا دیتا ہے یعنی جو انسان کو جو بھی گناہ کی ترغیب دینے والی چیزیں ہیں اگر تقبہ کا ہو تو یہ سب چیزیں جو ہے گناہ کی ترغیب دینے والی گناہ کی طرف لے جانے والی گناہ کی طرف بلانے والی ان سب کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ خبر. فرماتے ہیں کہ بیوی بی کی ضرورت ہو تو بیوی بی دیتا ہے دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی اور فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت میں آیت قرآن شریف میں ہے کہ ان اللہ دین کالو رب اللّہ سب مستقام ہوں تتنزل علیہم الملائے کا تو اللہ تخافو و اللہ تحسن فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مراد متقی ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستقل مزاجی سے اس پر اس عقیدے پر قائم ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے وہی وہ ہمارے سب ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے وہی وہ پالنے والا ہے ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہ اور کوئی پچھلی جو فعل ہیں عمل نے تمہارے ان پر بھی خوف نہ کھاؤ کیونکہ اب تم نے تقوی اختیار کر لیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مراد متقی ہے سب مستقاموں یعنی ان پر زلزلے آئے ابتلاع آئے آندیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس سے کر چکے ہیں اس سے نہ کرے خدا تعالیٰ سے عہد کر لیا ثابت گدنی کا یہ نہیں کہ سال کے سال رمضان آئے گا تو پھر اس پر عمل ہوگا اور تقوی اختیار ہوگا اور ایک مہینے میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے استقامت شرط ہے آپ فرماتے ہیں پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور سید کو اور وفات دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا کہ تزنزل علیہم الملائکہ یعنی اس پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حسن مت کر غم مت کر تمہارا خدا متولی ہے باب شیرو گل جنت اللہ کم تم دعا اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے اور اس, اس جنت سے فرماتے ہیں کہ اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے اگلے جہان کی جنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا تھا وہ چلنے والوں کی اس جنت کی جیسے قرآن مجید میں ہے ولی منخواف و مقام اور رب <چَنَّتَان> پھر فرماتے ہیں پھر آگے ہے نہانو والاؤ کو پھر حیاتِ دنیا و فل آخر دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں بس اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے مستقل مزاجی سے نیکیوں پر قائم ہونے والوں کے اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ولی اور متقفل ہوتا ہے کتنے خوش خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو رمضان میں اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ ہم اپنی زندگیاں گزاریں <تصفح> تقوا اور استقامت اختیار کرنے کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلات وسلام مزید فرماتے ہیں کہ اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے شروع شروع میں تو صبر کرنا پڑتا ہے صحابہ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں آئے ہیں کہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالی بھلائی نہ کرے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا تعالی اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے معیت تقلّہ جج اللہ مکھراجن یا جا اللہ کو مکھرا جاؤں وہ یرزوکھو منحص خدا تعالیٰ پر سچا مان لو آفر مان سچا بہ مان لاؤ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے آیت کے دو حصے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رک دے گا وہ یارزوکھ میں نے ایسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ اس کے رزق کا خیال بھی نہیں آتا آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اس سے سب کچھ حاصل ہوگا استقامت چاہیے امبیاہ کو جس کا درجات ملے ہیں استقامت سے ہیں سے ملنے فرمایا کہ خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے صرف نمازیں اور روزے ہم پڑھ لی رمضان میں اس سے کچھ نہیں ہوگا مستقل مزاجی ہوگی تو سب کچھ ملے گا بس اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بے حساب فضلوں کے دروازے ہم پر کھلیں اور رمضان خاص خاص طور پر اپنے فضلوں کے دروازے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کھولتا ہے وہ متقوی بننے کے لیے نہ صرف برائیوں کو چھوڑنا ہے بلکہ نیکیاں بھی اختیار کرنی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رضب السلم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں باتوں جیسے زنا چوری تلف حقوق ریا اجب حکارت بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رزیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے جتنے گھٹیا اخلاق ہیں ان سے بچے اور جو اچھے اخلاق ہیں ان میں ترقی کرو یہ ضروری شرط ہے فرمایہ کے لوگوں سے مربت خوشخلقی ہمدردی سے پیش آوے خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صرف دکھلاوے خدمات کے مقام میں محمود تلاش کرے ایسی نیکیاں اور ایسی خدمات کرے جو قابل تعریف ہوں غیر معمولی ہوں تقوی کے معیار ہی ملتے ہیں بے نفس ہو کر دوسروں سے نیکیاں کی جائیں اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی ایسے اعلیٰ مقام پر ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں جو قابل تعریف ہوں فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں جن میں سب باتیں جمع ہو جاتی ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں یعنی اگر ایک ایک خلق فردن فردن کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لاخوم و حضنون ہے اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وہ واہ اطولا صالح قدیث شریف رمایادی شریف میں آتا ہے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو ایک جگہ فرمایا ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹ ہے پھر تقویٰ کی اہمیت اور اپنی معموریت کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر معمور کیا ہے ہمارا کہ ہمیں جس بات ہمیں جس بات پر معمور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہی ہے کہ تقوی کا میدان خالی پڑا ہے تقوی ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ یہ حرام ہے اگر تم تقوی کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی بس تقوی پیدا کرو جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شاعر شاعر میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقوہ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز موثر نہیں ہو سکتی فرمایا اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تخبہ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوقل نہیں ہو سکتے پھر آپ ہمیں مزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ دلی بیعت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں وہ غلطی کرتے ہیں ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے دیکھو حمایاں دیکھو طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے بس اس حد تک صفائی کرو اور تقوی اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر اندھیر پڑ جاتا فرمایا کہ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ڈرنا چاہیے اگر کسی میں تقوی ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بچایا جائے گا اس سلسلے کو فرمایا کے اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے کیونکہ تقوی کا میدان بالکل خالی ہے بس ایک اور رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ کو یہ فرمانا کہ سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے ہم پر بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاص فضل کے دن رکھے ہوئے ہیں ان میں اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کریں اور کوشش کریں اور اپنے طقبہ کے معیاروں کو ایسا بڑھانے کی کوشش کریں جو خود اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور پھر رمضان تک ہی مضبوط نہ رہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے اس کا حصہ بنا لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفصیل کے طرمائیں نماز کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو کرم خواجہ احمد حسین صاحب درویش کا دھیان کا ہے جو قرم محمد حسین صاحب کے بیٹے تھے اکتیس مئی دو سترہ کو بانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی گئی اللہ و ان لہرا جمد لہ الحمد للہ دلہ فلا مدل لہو انام رو س دل قوربا وہ انہیل فاشا و من کرائے ذکم لال لکھوں اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور براہ راست پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفیہ راجپوت سامین ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو سے گیارہ بجے تک جبکہ اتوار کے دن ہمارا پروگرام آٹھ بجے شب شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک ہمارا یہ ہفتے اور اتوار کا جو پروگرام ہے اس میں فرق اس طرح سے ہے کہ ہفتے کو ہم پہلے گھنٹے میں آپ کے سامنے اردو پروگرام پیش کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا پھر اگلے نصف گھنٹے میں عربی زبان میں جب آخری گھنٹہ ہفتے کے روز ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کو ہمارا پروگرام آٹھ بجے شب شروع ہوتا ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنس عزیز کے جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس ریکارڈنگ کے بعد پھر ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا سامن جاری رہے گا رات کے بارہ بجے تک اب سے لے کے اور دس بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اسی فریکوینسی پر 10 لیکن دس بجے شب سے لے کر اور نصف شب یعنی اگلے دو گھنٹے کے لیے ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا اے ایم 530 پر اے ایم فائیو پر لیکن یہ گھنٹہ پہلا دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اسی فریکوینسی پر ماہ رمضان کی دن گزر رہے ہیں ماہ رمضان کا پہلا جمعہ بھی گزر گیا اور آج دوسرا اتوار ہے جب ہمارا پروگرام رمضان کے مہینے میں آیا ہے تو جیسا ریڈیو احمدیہ کا دستور ہے کہ ہم ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق جہاں پر بھی ہم ہیں موجود یہاں کے مقامی وقت کے مطابق ہم جب مغرب کا وقت ہوگا روزے کے افطار کا وقت ہوگا تو ہم آپ سے ایک وقفہ بھی لیں گے اور ہمارے جتنے سامعین سننے والے ہیں وہ ہمارے اے ساتھ روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں روزے کا وقت کیا جائے گا ایک وقفہ ہوگا نماز کا اور اذان آپ سنیں گے اذان کے بعد دروش شریف آپ سنیں گے تھوڑی دیر جب تک ہم تراویح افطاری اور نماز سے ان شاء اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر واپس آئیں گے اور براہ راست نشریات کا آغاز کر دیں گے ہمارے مستقل سامعین جو ہمیں سنتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سننے والوں کے لیے مختلف نو مضامین لے کر آتا ہے کبھی ہم فقہی مسائل پر بات کرتے ہیں کبھی ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو کہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اور ان احمدیہ مسلم جماعت مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاط مانتی ہے ان کی صداقت کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں اور ان کی صداقت کی مختلف دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کبھی حضرت مرزا صاحب کی کتب پر بات کیا جاتا ہے اور ان کی کتب پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی تحریرات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں یہ تمام موضوع تو سامین چلتے ہیں لیکن ہر مہینے کا پہلا اتوار یعنی ہر مہینے کے شروع کا سب سے بڑا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا جو ہے وہ سستی کے نام کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ کوہو مکان بنائے گئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی ذات ببرکات ہے جس کی بابت ریڈیو احمدیہ پر گفتگو کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کے پہلو کھولے جاتے ہیں ان کی حسین زندگی کے واقعات پر گفتگو کی جاتی ہے آج چونکہ پہلا اتوار ہے مہینے کا تو آج بھی دستور کے مطابق جب پروگرام ہم باقاعدہ شروع کریں گے افطار کے وقفے کے بعد تو انشاءاللہ اللہ اس میں ہم اس گفتگو کے اوپر اسی موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مکرم محترم ہادی علی چودھری صاحب اور جناب عبدالنور عابد صاحب یہ ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے اس وقت سامعین جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر مغرب کی اذان اور افطار کا وقت ہوا جاتا ہے اب ہم آپ سے وقفہ چاہیں گے اذان اور اذان کے بعد نماز کے کچھ وقت ہم لیں گے تو تقریباً پندرہ منٹ کے بعد کہیے یہ نو بج کے دس بارہ منٹ تک انشاءاللہ ہم اور آپ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے ریڈیو احمدیہ پٹونین رہیے گا کہیں اور جائیے گا نہیں سبھی راجپوت کو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ الله أكبر الله اشد اللہ اشد مدرسور اشدمدر صل على محمد, وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد اول منی خاتم نبيين رحمه للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما جاء هذه الدنيا وبعث ثاني رسول مبين رسول امين طه احمد محمد اا هو نعبد دين نبي رحمة للعالمين محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نبي الأمي البشير القاسم النذير المبين محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله محمد يا ربي سلیہ درمن ریہ دِر دنیا وباسی یار سلو ن بیک درم ریحاد دنیا وباسی شہید شاهد ناصح أمين منذر مبشر محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله ہمارا محب على آدان بہ سزل آدھا نی کے دنیا وبا سنہ دنیا وبا یار وبعث في هذه الدنيا وبعث ثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد أول العابدين خاتم النبيين رحمةً للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا وبعث إنساني يا ربي صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا وبعث ثاني رسول مبين رسول أمين طه أحمد محمد أول العابدين خاتم رحمة للعالمين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي البشير القاسم النذير المبين محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله محمد يا ربي سلیہ انسانی ریہ دِر صلی علی یار سل بیمن ریہ دِی دنیا انسانی شہید شاہدن مندر محمل مسلم ری سزل آد ن و سسر آدہ ندیا سلانیہ وباض بلّہ من شاحطوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت اذان اور نماز کے وقفے کے بعد افطار کے وقفے کے بعد بھی کہنا چاہیے ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں سامعن وقفے پہ جانے سے قبل یا افطار سے قبل آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ آج کا جو پرگرام ہے اس میں ہم سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کریں گے اور امازون کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایک اور اہمیت حاصل کر جاتا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج مکرم و محترم عبد النور صاحب اور اسی طرح سے مکرم و محترم پروفیسر ہادی علی چودھری صاحب یہ پروگرام ریڈیو احمد یا سامعین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کا پروگرام یعنی ہفتے کی شب نو سے دس بجے تک ایک گھنٹے اردو میں پیش کیا جاتا ہے پھر اگلے نصف گھنٹے عربی اور پھر آخری گھنٹے میں ہم آپ سے بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اس طرح سے نو سے گیارہ بجے تک یہ پروگرام ہفتے کی شب پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کو آٹھ بجے شب ریڈیو احمدیہ کا آغاز ہوتا ہے پروگرام کے پہلے حصے میں ہیں ہم آپ کے سامنے حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنسوِ عزیز کے خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں پھر ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں براہ راست نشریات تو یہ براہ راست نشریات یک طرفہ نہیں ہوتی سامعین ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم کسی بھی ایک موضوع پر اسٹوڈیوز میں موجود اپنے مہمانات سے کہتے ہیں کہ ایک تعارف پیش کریں اس موضوع کو اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامین ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں اور آپ سے اسٹوڈیوز کا نمبر شیئر کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی چیز کی وضاحت درکار ہے فون اٹھائیے کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے ہم براہ راست آپ کی کال اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں ہمارے تمام سننے والے آپ کو آپ کے سوال سنتے ہیں اس طرح سے کوشش یہی رہتی ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری رہے درخواست ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈیو پر کال کریں تو کوشش کیجیے کہ آپ مختصرند اپنا سوال بیان کریں تبصرے رائے یا ایسی زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں جو اگر آپ ریڈیو پہ خود سنیں تو آپ کو اچھی نہیں لگے گی ان گزارشات کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں عبد رابط صاحب موجود ہیں حادی علی چودھری صاحب بھی دو منٹ منٹ میں تشریف لائیں گے نماز سے ہو کر اسٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عبد الراب صاحب السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ جیسا کہ آج پہلا اتوار ہے مہینے کا جی اور دستور یہی ہے ریڈیو ایم دیا کا کہ ہم آغاز کیا کرتے ہیں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت کی کسی نہ کسی پہلو سے جی بالکل اور جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے حوالے سے کچھ خاص بات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے کیا آج کا موضوع ہمارے سامعین بالکل درست سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے آج الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے موضوع پہ ٹھیک ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگیوں کو یہ مہلت دی کہ ہم رمضان کے مبارک ایام میں سے گزر سکیں رمضان باقی باتوں کی طرح ایک عبادت ہے جو مسلمان بجا لاتے ہیں اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین روزہ میرے لیے رکھتے ہیں اور میں ہی اس کی اجر ہوں ٹھیک ہے تو رمضان کا تعلق مومنین کے ساتھ بڑا خاص ہے اور آگے چل کے جب ہم بات کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم کس طرح رمضان کے ایام گزارا کرتے تھے کس طرح بے تابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کو یہ انتظار رہتا تھا کہ رمضان آئے اور مومنین کو رمضان سے بہت پہلے ہی بعض دعائیں بعض اشاروں میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اس کی تیاری کر لو ٹھیک اور خود بھی حضور کا جو طریق تھا رمضان میں وہ ان کی عبادتوں میں جو حیرت انگیز طور پر تبدیلی اور ترقی ہو جایا کرتی تھی وہ بالعموم عام طور پر نہیں دیکھی جاتی اور باز روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخاوت سے پیش آیا کرتے تھے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہو جایا کرتی ہے تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے موضوع پر ہے پروگرام سے شروع آ, کے, کے آغاز میں خطبے سے قبل جی ہم نے پران کریم کی دو آیات سامعین کی خدمت میں پیش کی تھیں صورت البکرا کی آیت نمبر 184 اور 185 184 تھی جس میں اللہ تعالیٰ رمضان کی فرضیت کے بارے میں حکم دیتا ہے مومنوں کو اور اس کا آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ اور کرانک روم کا یہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایو اللہ زینہ کہہ کر کوئی بات شروع کی جی وہاں پہ مومنوں کے لیے کوئی حکم آتا ہے کہ فلاں چیز کو کرو یا فلاں چیز سے رک جاؤ اور یہاں پہ بھی جب ہم نے آغاز کا پہلا ٹکڑا پڑھا یا ایو اللہ آمن تو ہمارا جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سکس سنس اس نے فوراً ہماری توجہ اس طرح مبزول کرائی کہ یہاں پہ اب کوئی حکم آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتبہ علیہ سیام کما کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ تاکہ تم تقوہ اختیار کرو پرہیزگار بنو اب اس لفظ کی ڈیٹیل میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے امام جماعت جماعت احمدیہ نے جو جمعہ کو خطبہ پیش کیا اور جس کے ریکارڈنگ ابھی آپ نے کچھ لمحوں پہلے اس ریڈیو پہ بھی سنی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ تقوا کا جو مفہوم ہے اور رمضان میں روزے کیسے گزارنے چاہئیں اس کو اور تقوا کے مفہوم کو اپس میں باندھا ہے جی ہاں تو Uh, قصہ مختصر تقوی حاصل کرنا رمضان کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے اور تقوی کے حصول کے بغیر ہمارا رمضان یا ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ال قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اس روٹ کے ساتھ جو مادہ ہے اس کا واقعہ بچنا جی اس روٹ کے ساتھ مختلف تراکیب میں مختلف زمائر میں یہ لفظ دو سو سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ٹھیک ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں مومنین کو تقوا کے طرف بلانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے تقوا جی ہے کیا جی اس کی تفصیل آپ نے سنی ایک چھوٹا سا مختصر جن احباب نے خطبہ نہیں سنا حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں الفاظ بہ ہی وہ نہیں ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو باریک در باریک رگے گناہ سے بجانا تقوی ہے ٹھیک باریک در باریک رگے گناہ سے اپنے آپ کو بجانا تقوی ہے اور پھر فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اگر ہمارے اعمال میں ہماری باتوں میں ہمارے افعال میں ہماری عبادتوں میں تقوی قائم ہے تو ہماری عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب یا قبول ہوں گی اگر ہماری عبادتیں ریاح وجب خود پسندی اور اس طرح کی باتوں پہ مبنی ہیں جو تقوا سے آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں, نہیں تو ہے رمضان کے جو روزے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم باندھا ہے وہ لازمی طور پر تقوی کا ہے ٹھیک ہے اور بدوں اس کے اس کے سوا تقوا حاصل کیے بغیر ہم رمضان میں اس سے کما حقاہ نہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ٹھیک اس مختصر سی بات کے بعد دو باتوں کی طرف میں اور بھی توجہ دلاؤں گا اپنے سامعین کو جی کہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اگی آیت نمبر ایک سو نواسی تک جی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مختلف جو موضوعات ہیں وہ ہمارے سامنے کھولے ہیں اور دو بڑے بنیادی اور کلیدی مضامین ہمارے سامنے رکھ دیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جی اور پھر دعا کا جو مفہوم ہے وہ رمضان کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ہم اس وقت تو اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے لیکن جو ہمارے سامعین ہیں جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ان آیات کو جب آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اور دعا کے مفہوم کو رمضان کے ساتھ باندھا ہے اور ان آیام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی ٹھیک ہے تو اس میں بعض باتیں باتیں ہم پڑھیں گے بعض باتیں ہم سنیں گے تو یہ جو دو باتیں ہیں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا دعائیں کریں اور خاص طور پر جب رمضان میں دعائیں کریں تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو رمضان کے ساتھ جوڑنے جوڑا ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ ان دنوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کا فائدہ عبادتوں کا فائدہ اور دعائیں جو قبولیت کی جو تاثیر ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الراب صاحب سامعین ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام اور آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت کا ایک پہلو اور خاص پہلو رمضان کے حوالے سے کہ رمضان اور آ حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم کس طرح سے رمضان گزارتے تھے کیا باتیں ہمیں بتائیں اسی موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے مختلف آپ کے سامنے روایات اور واقعات رکھیں گے ہمیں اسٹوڈیوز میں مکرم پروفیسر ہادی چودھری صاحب بھی ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <coughs> مہربانی جزاک اللہ تو سامن پروگرام میں ہم آپ کے سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں یہ وقت ہے جب ہم آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بھی بتا دیں گے آپ اگر کال کرنا چاہیں تو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور 6522 فائیو ٹو ٹو فور ون سکس اور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے پورے شمالی امریکہ میں کہیں پر بھی موجود ہیں یہ پروگرام اگر سن رہے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹول فری نمبر 1855 4106522 1855 4106522 پر کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سوال کیجئے. ہادی علی چودھری صاحب اور رابط صاحب دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے موضوع آج کا رمضان اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> یہ آج کا موضوع ہے اسی پہ مختلف بات کریں گے اور بات کو آگے لے کے بڑھیں گے تو رابط صاحب بات ہم نے شروع کی ہے قرآن کریم سے ہی بکرہ میں جہاں فرضیت کا ذکر آیا ہے کہ رمضان تم فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے کیا گیا تھا تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزے نہیں عبادت نہیں ہے یہ پہلے سے موجود تھے بالکل, بالکل. جو ابراہیمی ادیان ہم کہیں گے یا حضرت ابراہیم سے کی نسل سے شروع ہونے والے دینوں میں تھے مختصر اگر آپ بتا دیں یہ جو اسلامی عبادتیں ہیں جی یا عبادت کا جو تصور ہے یہ جی. اسلام میں نیا نہیں ہے ٹھیک ہے مثلاً قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیتا ہے کہ سلاد کو قائم کریں ٹھیک ہے اور قرآن کریم کا مطالعہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سلات کا جو کے جو الفاظ ہیں وہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃُسلام کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے اور دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے فرماتا ہے کہ یا امن قطیبہ علیہ کم السّیامہ کما کوتیبہ اللّہ زینہ امن کب کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ٹھیک ہے اللہ سیام تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے یا جو روزوں کا تصور ہے یہ اسلام میں کوئی نیا نہیں ہے ہاں اس کے جو مختلف پہلو ہیں یا اسلام نے جس طرح اس کی حدود بندیاں کی ہیں جی وہ ضرور نیا ہو سکتا ہے لیکن جو تصور ہے روزہ رکھنے کا یا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو روکنا اور بھوک برداشت کرنا اور پیاس برداشت کرنا کسی حد تک وہ دوسرے مذاہب میں ہمیں نظر آتا ہے دوسرے جو مذاہب ہیں اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو بعض مذاہب ایسے ہیں جو پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے یا چولہے بنی ہوئی چیز نہیں کھاتے پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں دودھ پی لیتے ہیں بعض مذاہب ہیں وہ گوشت کے ٹکڑے نہیں کھائیں گے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور بعض مذاہب ایسے ہیں جو ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھاتے بلکہ یہ جو پانی دودھ اور جوس وغیرہ ہیں یہ پی لیتے تو ان کی جو حدود ہیں یا قیود ہیں جو اسلام نے وضع کی ہیں اس صورت میں تو ہمیں روزہ پچھلے مذاہب میں اس طرح نظر نہیں آتا لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس کو روکنا اور اس میں کسی حد تک بھوکا رہنا پیاس برداشت کرنا یہ ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور نے جو یہ عرض کی تھی کہ ابراہیمی مذاہب میں یہ نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم نے من قبل کم کہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہندو مذہب بھی آ جاتا ہے زرتشتی مذہب یا اس طرح کوئی بھی ہو روزہ یا بھوک برداشت کرنا مذاہب میں موجود تھا موجود تھا ٹھیک ہے یہ بات تھی چلیے بہت شکریہ بہت موضوع کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک کال آئے گی تو شامن اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ایک دفعہ پھر بتائے دیتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس اسٹوڈیوز کا نمبر ہے کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ یہ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ www.voiceofislam.ca ڈبلیو ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں یہی ویب سائٹ آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک ای میل ایڈریس بھی ہے کیو اے کیو ایز اے کوسچن اور اے ایز این an آنسر کیو اے voiceofislam.ca تو آپ کیو اے voiceofislam.ca پر ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ای میل پہ جو سوالات آتے ہیں وہ موضوع اور وقت کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ کی ای میل کے کوئی سوال آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے تو اس پہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم جواب دینا چاہیں تو ہم اس کو شامل کر لیں گے اور اگر ہمارے پاس کالرز زیادہ ہوتے ہیں اگر براہ راست کال آ رہی ہے لوگ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس وقت بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی ای میل ہم اس پروگرام میں شامل کریں لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ای میل شامل کی جائے یا آپ کو کم از کم جواب ضرور دیا جائے اس کا جی عبد صاحب پروگرام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی جی تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مطلب جی جاننا بڑا ضروری ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے تو حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلۃ والسلام کے الفاظ میں میں اس کا اس کا جو رمضان کا جو مطلب ہے وہ بتاتا ہوں حضور فرماتے ہیں رمضاں سورج کی تپش کو کہتے ہیں رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے نمبر ایک کھانے پینے سے پرہیز اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کے لیے اپنے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے تو یہ دو چیزیں تو حضور مزید فرماتے ہیں روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق اور شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے جو جسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے جوش پیدا ہوتا ہے جو انسان تپش محسوس کرتا ہے ان دونوں کے ملنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو حضور فرماتے ہیں وہ رمضان ہے ٹھیک ہے اس کی اہمیت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فرمایا شاہ رمضان اللہ عنزل فی الح القرآن سے رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماں تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں صلات تزکیہ نفس کرتی ہے اور سوم تجلی قلب کرتا ہے تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بود حاصل ہو جائے اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے بس انزلہ فیہ قرآن میں یہی اشارہ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ روزے کا اجر عظیم ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ان مقدس ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم جیسی کامل کتاب کا دنیا میں نزول ہوا وہ مبارک دن وہ دنیا کی سعادت کی ابتدا کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھولنے والے دن جب دنیا کی گھناؤنی شکل اس کی بدصورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر اور دنیا سے منھ مو موڑ کر اور اپنے عزیز و کارب کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے اور خیال کیا کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرائض کو ادا کریں گے جسے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے انہی تنہائی کی گھڑیوں میں انہی جدائی کے اوقات میں اور انہیں غور و فکر کی ساتھ میں رمضان کا مہینہ آپ پر آ گیا اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے چوبیسویں رمضان وہ جو دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی میں چلا گیا تھا اسے اس کے پیدا کرنے والے اس کی تربیت کرنے والے اس کو تعلیم دینے والے اور اس سے محبت کرنے والے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو حلی. رمضان ہی میں یہ آواز آئی اور رمضان ہی میں آپ نے غار ہرا سے باہر نکل کر لوگوں کو یہ تعلیم سنانی شروع کی ٹھیک ہے تو ایک اور اہمیت ہے جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پران کریم کو اور دعا کا جو مفہوم ہے جو دو باتیں ہیں ان کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ اسی کی ایک تصویر ہے پھر روزہ ہے کیا حضرت مسیح معود علیہ السلات اس کے بارے میں فرماتے ہیں تیسری بات جو اسلامی اسلام کا رکن،, رکن ہے وہ روزہ ہے روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں جی روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور صفی صاحب آج ہم دیکھیں دنیا کو تو ہم بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں جن کے نزدیک صرف بھوکا رہنا ہی روزے کا نام ہے جی اور وہ صبح سے شام تو کچھ نہ کھائیں اور اپنے مزاج کو بھی نہیں بدلتے گالی گلوچ بھی اسی طرح قائم رہتی ہے دھوکے دگا فریب جال سازیاں اسی طرح عروج پر ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں اور ابھی آگے بھی ایک حدیث کا ذکر آئے گا جس میں حضور فرماتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ فریب اور جال سازی سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا ایک اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ دوسری بڑھانے سے مراد اپنی روحانیت میں اپنے آپ yeah. کو انسان اوپر لے کے ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تا تبتل اور انکتا حاصل ہو پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے جی تو یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے جو حضرت مسیح مود اسلام نے فرمایا ابھی جو آپ نے امام جماعت کا خطبہ بھی سنا जी. حضرت خلیفۃ المسی خام سیدہ اللہ تعالیٰ بنرِ عزیز کا جو ریکارڈنگ جی. کہنا چاہیے جمعہ تو جی. جمعہ والے دن وہ بالکل ہو. تو اس میں بھی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ اس رمضان کا انسان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ رمضان سے نکل کر وہ دوبارہ انہی خرافات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لے رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس کے اندر انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے اثرات دیر پا ہونے چاہیے پورا سال اس کے اثر رہنے چاہیے وہ جن عبادتوں کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے عبادتیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو صحیح رنگ میں مومن ہے وہ رمضان میں تو عبادتیں کرے لیکن رمضان سے جیسے ہی نکلے ان عبادتوں کو چھوڑ دے یا اپنی اسی روش پہ دوبارہ آ جائے جس پہ وہ رمضان سے پہلے تھا ٹھیک ہے تو رمضان <خف> ایک مکمل تبدیلی چاہتا ہے اور یہی جو مقصد تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ کا مسلمانوں کو روزے کی ترغیب دلانے کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ لا اللہ تم تک تاکہ تم متقی بن سکو جی اور اللہ تعالیٰ کا کہیں پہ بھی یہ قرآن کریم میں مقصد نہیں تھا کہ صرف رمضان کے عیام میں تم نے متقی بننا ہے اس کے باہر تم متقی نہیں بن سکتے تو تقوی اختیار کرنا ہے رمضان کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جی تو اپنی طبیعتوں پر وہ اثر پیدا کرنا پڑے گا جو رمضان کے بعد بھی ہماری طبیعتوں پر قائم رہے حلی. رمضان بہت شکریہ میں ایک دفعہ پھر یہاں پر سامعین کے لیے یا دہانی کے لیے ان کو بتایا دیتے ہیں کہ اگر آپ ریڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں سامعین تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور فور ون سکس آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ نے آج کا موضوع بھی سنا رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ و وسلم اس پہ بات کرتے رہیں گے رمضان کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں یہاں وقت ہے کہ ہم آپ کی کالز کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ایک اور یاد دہانی ہمارے سننے والوں کے لیے جو مستقل ہمارے سامعین ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ریڈیو احمد یا اتوار کے دن جب پیش کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں تو دس بجے تک ہمارا اور آپ کے ساتھ اسی فریکوینسی پر رہتا ہے دس بجے شب سے نصف شب تک یعنی رات بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر پروگرام تو جاری رہے گا عبد الور رابط صاحب بھی یہی ہیں ہادی علی چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی یہی ہے پروگرام جاری رہے گا لیکن فریکوینسی آن ایئر فریکوینسی ہماری ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے ہٹ کر اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جائے گی تو آخری دو گھنٹے دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر اتوار کے دن تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا اور وقت ہے کہ جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں تو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو پر آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جی عبد الراب صاحب واپس آتے ہیں جی اسی طرح آم... ایک حوالہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی حضور فرماتے ہیں کہ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے درمیان گزر جائیں کتنے ہی سال ہمیں اور ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینہ نے لپیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا اور واقعی حقیقت ایسے ہوتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو پیس ویلیج میں بھی اور ہمارا جی. پوری دنیا میں صرف پیس ویلیج نہیں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں مسجدوں سے جو تعلق قائم ہو جاتا ہے مجین جی. کا وہ ایک دیکھنے والی چیز ہے جس میں بچے بھی گھروں کی عورتیں بھی جی. کام کرنے والے لوگ بھی ایک عبادتوں میں حیرت انگیز طور پہ ایک تبدیلی آتی ہے ترقی ہوتی ہے تو اسی کا ایک اس کو حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صدیاں اور سال جو ہیں وہ لپیٹ لپاٹ کر وہ ہم اسی صدی میں پہنچ گئے جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم, علیہ وسلم, علیہ وسلم <تضحان> بلکہ حضور فرماتے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سمیٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے جی وہ بود جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ بود جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے وہ بود جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے وہ یوں سمٹ جاتا ہے وہ یوں مٹ جاتا ہے وہ یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ازا سال کا عبادی امی فا انی قریب جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں تو تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں جی یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے اس کلام کے ذریعے جو حبل اللہ ہے جو خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں اب یہ بندوں کا کام ہے اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں بالکل اب یہ ہمارا کام ہے رمضان تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہماری حالتوں پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھا کہ ہم ایک رمضان اور دیکھ لیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے اس شخص پہ کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان ویسے ہی گزر گیا اور وہ اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا تو رمضان میں خدا تعالیٰ ہمارے قریب آتا ہے اور جو بنیادی بات جو آج کے جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے یا کرتے وقت میں نے کی تھی کہ قرآن کریم اور دعا کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ساتھ باندھا ہے آگے جو میں دو آپ کے سامنے حوالے پیش کرنے لگا ہوں وہ دعا سے متعلق ہے جی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیم علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول ثانیم سان جی تو اب الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم پانچویں خلافت سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے <تصفح> حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ پوچھیں کہ روزے سے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے تو کہہ دے کہ و از کا عب انی فنی قریب اجیب دعوت ازادنی ولیجستیبولی ولیم نوبی لال یعنی میں yani, قریب ہوں اور اس مہینہ میں دعاؤں دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں چاہیے کہ پہلے وہ ان احکام پر عمل کریں جن کا میں نے حکم دیا ہے اور ایمان حاصل کریں تاکہ وہ مراد کو پہنچ سکیں اور اس طرح سے بہت ترقی ہوگی پھر حضور فرماتے ہیں روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے ویسے ہی قربِ الٰی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا آگے وہی آیت کا آیت لکھی ہے فرماتے ہیں آگے یہ ماہ رمضان کی ہی شان میں فرمایا گیا ہے یعنی دعا کا مفہوم ہے کہ میں قریب ہوں یہ رمضان کی شان میں ہی فرمایا گیا ہے اور اس سے اس ماہ کی عظمت اور سر الہی کا پتہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ میں دعائیں مانگیں تو میں قبول کروں گا لیکن ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو قبول کریں اور مجھے مانیں انسان جس قدر خدا کی باتیں ماننے میں قوی ہوتا ہے خدا بھی ویسے ہی اس کی باتیں مانتا ہے لا اللہ یشدون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو رشت سے بھی خاص تعلق ہے اور اس کا ذریعہ خدا پر ایمان اس کے احکام کی اتباع اور دعا کو قرار دیا گیا ہے ملکبا. اور بھی باتیں ہیں جن سے الہی حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ <سؤال> صاحب تو سامین پروگرام جاری ہے اور بہت ہی ए, ایک اچھی گفتگو ہے ایک اچھا سلسلہ ذکر ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا رمضان کا ذکر ہے اور یہ ذکر جاری رہے گا شب بارہ بجے تک اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ مہینے کے پہلے اتوار کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات ببرکات آپ کی سیرت کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں تو آج رمضان کے حوالے سے خاص طور پر یہ پروگرام ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے ریڈیو احمدیہ پر یہی وقت ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر کے براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اب تقریباً پندرہ منٹ کا وقت اس فریکوینسی پر موجود ہے جبکہ کہ دس بجے شب سے بارہ بجے تک آخری دو گھنٹے کا پروگرام ہم اے ایم فائیو تھرٹی سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اے ایم فائیو ہماری فریکوینسی رہتی ہے اگر آپ کو پروگرام کے سننے میں کسی قسم کی دقت ہو تو آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جو کہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس کے ذریعے بھی آپ آج کا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اے ایم فائیو تھرٹی کی جو اسمارٹ فونز کے لیے یا اسمارٹ ڈیوائسز کے لیے جو اس کی اپنی ایپ موجود ہے آئی فون ہے یا اینڈرائڈ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے بھی آپ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں ان ایپس کے ذریعے بھی اور وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے سامعین آپ کو ایک موقع اور بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ پروگرامز کی جو آج سے پہلے کے تمام پروگرامز ریڈیو احمدیہ پر پیش کیے جا چکے ہیں آپ ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں ہمارے بہت سے سامعین ایسے ہیں جو کینیڈا میں تو نہیں ہیں مختلف دنیا کے ممالک سے سنتے ہیں یہ پروگرام اور مختلف ٹائم زونز کے اندر موجود ہیں ہندوستان میں ہیں پاکستان میں یورپ میں جرمنی انگلینڈ اور اسی طرح کے دوسرے ممالک ہیں جہاں سنتے ہیں اور ہمیں پھر بعد میں ای میلس بھی کرتے ہیں یہ تمام لوگ پروگرامس کی ریکارڈنگ اکثر سنتے ہیں اور بعد میں آپ ہمیں سوالات بھی اپنے بھیجتے ہیں اپنی رائے بھی بھیجتے ہیں تو اس کا بہت شکریہ کوشش ہماری یہی یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات آپ کی طرف سے آئیں چاہے پروگرام کے بعد بھی آئیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب لیا جائے یا پھر جو پروگرام وہ ای میلس کو بھیج دیتے ہیں اور آپ کو موضوع آج کا ہمارا رمضان کے بارے میں خاص طور پر اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کس طرح گزارتے تھے اس پہ تو ہم ابھی پہنچیں گے پہلے تو بات ہو رہی ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے اور پھر جب تقوا کی بھی آپ نے بڑی اچھی ایک تعریف ہمارے سننے والوں کو بتا دی اس جو رمضان کی فرضیت ہے اس کا تقوی سے کیا تعلق ہے کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی سلسلہ سامین ہمارا جاری رہے گا آپ نے ایک بات عبد الرابط صاحب ہمیں بتائی تھی شروع میں پروگرام کے آپ نے کہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات میں اس طرح تیزی آتی تھی جیسے کوئی ایک آندھی آ جائے تیز ہوا چل جائے تو کچھ واقعات ہمیں بتائیں کس طرح روزے گزارا کرتے تھے یا اس روشنی میں کوئی ایسی چیز کہ ہمیں کس طرح سے گزارنے چاہیے رمضان ہمارا کیسا ہونا چاہیے کیا ہدایت ملتی ہے ہمیں جی بالکل میں وہ جو آن حضرت صلی اللہ, اللہ علیہ علی وسلم علی علی کے معمولات تھے رمضان میں آ, روزہ کس <coughs> طرح رکھا کرتے تھے دعائیں کس طرح مانگا کرتے تھے وہ میں پورا وہ تیار کر کے لایا ہوا ہوں ٹھیک ہے وہ تو یہ <laughs> آخری حوالہ ایک میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس مضمون کی طرف آئیں گے کیونکہ جو مقصد ہے کہ رمضان ہوتا کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں فضائل کیا ہیں وہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ تو وہ ہم بازار بھی ہم جاتے ہیں کسی چیز کا ہمیں اہمیت کا نہیں پتہ اس کی فضیلت کا بھی نہیں پتہ تو وہ جتنی مرضی مہنگی ہو جتنی مرضی سستی ہو اگر ہمارے کام کی نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے اس کو بالکل ٹھیک ہے اہمیت کا پتہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بالکل ٹھیک ہے ابھی है. تک ہم اس کی اہمیت اور اس کے جو فضائل ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں حضرت خلیفت المسل خامس سید اللہ تعالیٰ بن نثرِ ایک تو خطبہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ ابھی سنی ये. اس کو علیہ السلام پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی پہ بھی دوبارہ سن سکتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ 2013 کا حضور کا خطبہ ہے 12 جولائی کا جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی, کرنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ رمضان میں خدا تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینہ میں عبادتوں تذکیہ نفس اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے جنت کے ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں یا جنت کے ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں جو پھر ہمیشہ کھلے رہیں پھر ہمیشہ کھلے رہیں اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جھکیں اور ان خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں جن کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ایک ماں کو اپنا گم شدہ بچہ ملنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیار کو حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اس رمضان میں وہ خوشی پہنچانے والے ہوں جو گم شدہ بچے کے ماں کو مل جانے سے زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی پہنچانے کے لیے ہمیں تقوا پر چل... چلتے ہوئے ان عبادتوں ان عبادتوں جن میں فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ان کے معیاروں کو بلند کرنا پڑے گا اپنے روزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی ہوگی اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے یہ سب کچھ اس رمضان میں ہمیں حاصل کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمان تو اس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ دو چیزیں ہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنی دماغی صلاح آپ کی صلاحیتیں ہیں آپ کی بدنی صلاحیتیں ہیں آپ اگر مال رکھتے ہیں تو اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے لوگوں کی تو اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ابلیٹیز جس کو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں جی. اور پھر جو دوسری بات جو زیادہ آ, آ, سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا رمضان اپنے لیے بنا دیں ایسی جنتوں کے دروازے کھلوا لیں جو ہمیشہ کے لیے ہم پہ کھلے رہیں کبھی بھی بند نہ ہوں تو وہی بات جو پہلے ہم کر رہے ہیں کہ ایک تبدیلی کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس رمضان کے برکت سے ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہوں کہ ہم پہ جنت کے دروازے کبھی بند ہی نہ ہوں اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ و کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و رمضان کے روزے کیسے رکھا کرتے تھے اور روزے کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو صحابہ کو جو ترغیب دلایا کرتے تھے وہ کس طرح دلایا کرتے تھے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جی اور میں نے اپنی سنت کے ذریعے اس کے قیام کا طریق بتلا دیا ہے بس جو شخص حالت ایمان میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا, جنم دیا. رمضان کی اتنی بڑی فضیلت جا. ہے کہ اگر دو شرط ہیں اس میں دو شرائط حالت ایمان میں اپنا محاسبہ کرنا اور قیام کرنا یہ دو چیزیں حالت ایمان میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا اور ایمان کی حالت کا جو پیدا کرنا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک اور وہ تقوا پہ چلتے ہوئے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جیسا کہ آپ نے خطبے میں اس کی تفصیل سنی جی yeah. ہاں تو جب تک ہمارے اندر تقوا نہیں ہے ہم ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتے اور ایمان کے ہوتے ہوئے اپنے نفس کا جب ہم محاسبہ کریں گے اپنی برائیوں کو ختم کریں گے نیکیوں کے پیدا کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں گے اور قیام کی عادت ڈالیں گے نوافل ادا کریں گے تہجد ادا کریں گے اور عبادتوں کی طرف توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم so. فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں کتنا بڑی فضیلت ہے رمضان کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی تو جس طرح ایک پروڈکٹ کو خریدنا ہوتا ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی اس کی جو بیسٹ چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے تو اسی طرح اگر اسی نظر سے جو دنیاوی لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی غرض سے اگر اس طرح کیا جائے کہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ اگر آپ ایمان پہ قائم رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں اور دوبارہ ان بدیوں کی طرف نہ لوٹیں دوبارہ ان بدیوں کی طرف نہ لوٹیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے قیام اپنی نفلی عبادتیں اپنے صدق و خیرات میں تبدیلی پیدا کریں ترقی لے کر آئیں تو یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہے یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ پیش کی پھر آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کے متعلق ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ جو میں نے پہلے جو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دونوں کو باندھا ہے قرآن کریم اور دعا تو اب یہاں پہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ ہر ماہ قرآن کریم کی دوہرائی فرماتے وفات سے قبل آخری رمضان میں آپ نے دو بار قرآن کریم دہرایا اس میں ہمارے لیے بھی ایک ترغیب کی بات ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کہتے ہیں ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس سنت کو قائم کرتے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کا جو دور ہے وہ اس کو مکمل, مکمل اور بچوں میں بھی عام طور پر ہمیں جماعت احمدیہ ہم میں تو خاص طور پہ بچوں میں ہماری ایک ریس ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں اور اور سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک دور بلکل. قرآن کریم کا مکمل ضرور کرنا ہے بلکل. اور ہمیں پتہ ہے جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے بہن بھائیوں سے ہم چھپاتے ہوتے تھے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا میں نے اتنا پڑھ لیا تاکہ اینڈ آف دا ڈے جب رمضان ختم ہونے لگے تو ہم بتا سکیں کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے تو یہ بچوں میں بھی ایک دوڑ ہوتی ہے بڑوں میں بھی دوڑ ہوتی ہے تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے یا اس میں سستی اختیار کرتے ہیں کہ قرآن کریم نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو معمول ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی رمضان کے ایام میں قرآن پڑھیں اور کثرت کے ساتھ کا مطالعہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ دنو رابط صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کی کالس کو شامل کیا کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہے جب اب سے چار منٹ کے بعد تقریباً ہم اپنی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جائیں گے اور آخری دو گھنٹے کا پروگرام ہمارا اے ایم فائیو تھرٹی پر ہوگا تو ہمارے وہ سامین جو پروگرام سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ صرف آپ نے اپنی فریکوینسی سوئچ کرنی ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ آ جائیے پروگرام جاری رہے گا پروگرام میں عبد رابط صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی طرح سے مکرم ہادی علی چودھری صاحب کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ رہے گا آپ کے سوالات بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ کامران صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدی اموش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو کامران صاحب جناب وعلیکم السلام جی خیریت سے ہیں بس اللہ شکر ہے جناب بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم لوگ رمضان میں بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے بولا نہیں کہ آپ کی کال منع کر دی آپ کی کال نہیں لیں گے میں نے کبھی تو ایک گھنٹہ یہ کریں گے نہیں آپ کی کو منع کیا ہوا کیونکہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا تراوی کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں مطمئن ہو گیا بھائی آپ کے جواب سے لیکن انہوں نے بولا آپ سمجھ گیا کہ میرا اگلا سوال کون سا ہوگا اس پہ جی تو اس لیے کال لینا ہی بند کر دی تو خدا کے لیے ہمت سے کام کیا کرے بیٹھا کریں اچھا یہ بتا دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ میرا اگلا پونس آئیں گے سب سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہت شکریہ اور آپ اس کو لے کے چلے آگے کوشش بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی کال لی آپ کی کال نہیں لی چونکہ میں ہی پروگرام کر رہا تھا میزبان کے طور پہ تو آپ کو صرف بتایا دیتے ہیں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا شروع میں ہم نہیں چاہتے کہ کسی چیز کے اوپر ایک گج بحثی کی طرف بات چلی جائے یا پھر ایک ایسی طرف بات چلی جائے کہ جہاں الزام شروع ہو جائے تو بسا ایسا کچھ ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر کوئی بات ہو تو پھر دوبارہ ہم آپ کی کال لیں ہمارا آپ کا ایک محبت کا تعلق ہے اس تعلق کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑھتا رہے یہی وجہ ہے سوال آپ کا ہم نے لے لیا ہے اور چونکہ وقت ایسا ہے اس وقت کہ ہم نے سوئچ کرنی ہے اپنی فریکوینسی اب سے ایک دو منٹ کے بعد تو جب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں اے ایم 530 پر آئیں گے تو آپ پروگرام ضرور سنتے ہیں ہمارا سنتے رہیے گا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حادث صاحب بھی ہیں اور عبدالرابد صاحب بھی ہیں آپ کے سوال کے جواب حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب سے مطمئن بھی کیا جا سکے جو جو بھی حقیقت ہمارے سامنے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے آپ کے سامنے رکھ دیں گے یہی ہمارا کام ہے تو سامن یہاں وقت ہے کہ جب ہم اپنی فریکونسی چینج کیا کرتے ہیں پروگرام تو جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک دو گھنٹے مزید ہیں اور یہ دو گھنٹے کا وقت اتنا ہے کہ جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آئے آپ کال کر سکتے ہیں میں آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بتا دیتا ہوں 416 ون سکس فور یہ ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے جس پر کال کر کے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ براہ راست ریڈیو احمدیہ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر ہیں کہیں دور سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کو لانگ ڈسٹنس چارجز پڑتے ہیں تو ٹول فری نمبر 1855 4106522 یہ نمبر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ رمضان اور آن حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے رمضان کی اہمیت کیا ہے اس کے کی فضائل کیا ہیں اس کی برکات کیا ہے یہ موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کیجیے گا جب آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں تو اسی موضوع سے متعلق سوال کیجیے گا اگر آپ نے موضوع سے ہٹ کے سوال کیا تو یہ حق ہمارے پاس ہے کہ ہم آپ کا سوال اپنے پروگرام میں شامل کریں یا نہ کریں تو سفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے ایک منٹ کی اجازت دیجیے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم ٹرانزیشن کریں گے اس فریکوینسی سے ہم جائیں گے اب اے ایم 530 پر اے ایم 530 دس سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ پیش کیا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 زندہباد